الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيہ السماوات والارض ولازیم سبق اللہ <العزين> پچھلی نشست میں ہم نے حقیقت اور اقسام شرک کے موضوع پر پانچ تمہیدی باتیں نوٹ کی تھیں اور اس کے بعد جو بدترین اور اریاں ترین شرک ہے اور جو اللہ کے نزدیک مبغوز ترین شرک ہے شرک فضاد اس کی ایک قسم جو اریاں تر ہے مبغوز تر ہے اور بدقسمتی سے اور جس کو آئرنی اور فیٹ کہا جائے گا کہ قسمت کی عجیب ستم ظریف ہے کہ وہ اریا تر اور بدتر شرک جو ہے پیدا ہوا ان قوموں میں کہ جو انبیاء کرام کی امتوں کی حیثیت رکھتی ہیں یا یہ کہ کم سے کم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرتی ہیں اب آئیے یہ شک فضاد کی دوسری صورت وہ ہے جو فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئی مذاہب کی یہ تقسیم ذہن میں رکھیے ایک ریویلڈ ریلیجنس ہیں جن کی بنیاد ہے الہامی کتابوں پر وہ کتابیں جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئیں اور کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جن کی اصل بنیاد جو ہے وہ فکر اور فلسفہ ہے وہ کما کے مذاہب فلسفیوں کے جو بھی ان کے غور و فکر کے نتائج تھے انہیں عقائد کی شکل دے کر اس کی بنیاد پر مذاہب مرتب کیے گئے اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں انڈو چائنا کا علاقہ جو ہے یہ فلسفیانہ مذاہب کی سب سے بڑی آماجگاہ ہے پوری دنیا میں فلسفہ تو یونان میں بھی پیدا ہوا لیکن وہاں فلسفے نے مذہب کی شکل اختیار نہیں کی یہ جو ہند چینی کا علاقہ ہندوستان اور چینی چین اور اس کے درمیان کا وہ انڈو چائنا یہ علاقہ ہے جس میں کہ فلسفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں چنانچہ ہندو مت جو کوئی ایک مذہب نہیں ہے اس میں بہت سے مذاہب ہیں بہت سی صورتیں ہیں بہت سے مختلف اعتقادات بلکہ مختلف جی نئی متضاد اعتقادات جو ہیں ان پر مبنی مذاہب ہیں جن کے مجموعے کا نام ہندو مت ہے اسی طرح بدھ مت اگرچہ گوتم بدھ کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن بہرحال اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اور جو بھی تعلیم آج ان کی دنیا میں موجود ہے وہ بہرال فلسفے کی بنیاد پر ہے دعویٰ ان کا کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اسی طرح کا معاملہ جین مت کا ہے یہ تین تو وہ بڑے بڑے مذاہب جو ہندوستان میں پیدا ہوئے پھر تاؤزم اور کنفیوشم یہ وہ ہے کہ جو چین اور انڈو چائنا کے علاقے میں ان مذاہب کا جو ہے وہ دور دورہ رہا ہے ان مذاہب میں جو شرک آیا ہے اس کی بنیاد سمجھ لیجیے کہ وہ مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے فلسفہ وجود کا مشکل ترین سوال جس کو ربط حادث بالقدیم بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں متکلمین کی اصطلاح میں اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے یہ کائنات حادث ہے پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آ گئی اب ان دونوں میں تعلق کیا ہے ربط الحادث بالقدیم یا اسی کو کہیے سادہ زبان میں خالق و مخلوق میں رشتہ کیا ہے ان میں تعلق کی نوعیت کیا ہے نسبت کیا ہے اس مسئلے کو جو حل کیا گیا تو ایک تو آسان حل ہو گیا ان لوگوں کے نزدیک جو سنویت یا تسلیس کے قائل تھے مثلا یہ کہ ہندو مذاہب میں وہ نظریات موجود ہیں کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم دونوں قدیم ہیں خدا نے مادے سے یہ مختلف شکلیں پیدا کر دی خدا خالق ہو گیا اور یہ مادے سے یہ مخلوقات پیدا ہو گئے جیسے کہ لکڑی سے بڑھئی نے میز بنا دی کرسی بنا دی لکڑی پہلے تھی بڑھئی جو ہے وہ لکڑی کا کی ابدا کرنے والا نہیں ہے پیدا کرنے والا نہیں لکڑی تو پہلے سے تھی البتہ اس کی کاریگری اور سنگائی یہ ہے کہ اس نے اس سے میز بنا دی اسی طریقے سے لوہار نے لوہے سے پرات بنا دی تلوار بنا دی تو مادہ وہ بھی قدیم خدا بھی قدیم اور ان دونوں میں رشتہ کیا ہے سانے اور مصنوع کا اس نے بنایا ایک شیس سے جو پہلے سے موجود تھی یہ سنویت ہے اس سے ذرا آگے جو تھوڑے سے اس میں روحانیت کے بھی قائل ہیں وہ تسلیس کے قائل ہیں وہ تسلیس کیا ہے تین قدیم ہستیاں ہیں خدا بھی قدیم روح بھی قدیم مادہ بھی قدیم اب اگر آپ تعدد قدما کو مان لیں دو یا تین کو تو معاملہ آسان ہے آسانی سے آدمی تصور کر سکتا ہے جیسے کمہار بیٹھ کر وہ مٹی کے ساتھ وہ گھڑا بناتا ہے سراہی بناتا ہے ٹھیک ہے معلوم ہے چیز پہلے سے موجود ہے مٹی موجود ہے مادہ تخلیق پہلے سے ہے بنا دیا اس تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی بات اسی طریقے سے تین دنوں نے مانے ان میں بھی آسانی ہو گئی مصیبت وہاں آتی ہے جب ذہن انسانی یہاں پہنچتا ہے کہ یہ تو کوئی ایک ہی شے ہے یہ سنویت کو تو ہم نہیں مانتے توحید جو میں ارض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس میں کہ یہ توحید تقاضائے فطرت ہے تقاضائے عقل ہے انسان چاروں ناچار جاتا ہے وہاں جیسے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو فزکس ہے جو ہائر فزکس سے وہ ادھر دوڑ رہی ہے توحید کی طرف یا مادہ تو ختم ہی ہو گیا تحلیل ہو گئی اب تو انرجی انرجی ہے فورسز ہے بنیادی طور پر پہلے کبھی چار ہوتی تھی پھر تین رہ گئی اب دو تک بات جا رہی ہے ہوتے ہوتے وہ ایک ہی شکل رہ جائے گی بنیادی جو انرجی کی صورت ہے بنیادی فورس ایک ہی ہوگی وہی توحید ہے اب جو توحید کو مانتے ہیں وہ کیسے ویژلائز کریں کہ پھر یہ خدا نے یہ کائنات کہاں سے بنائی اس کا ایک آسان ترین حل جو لوگوں نے تلاش کیا خدا خود اس کائنات کی صورت میں ڈل گیا جزون یا کلن کلتن یا جزون یعنی خدا ہی نے کائنات کی صورت اختیار کر لی جیسے برف پگل کر پانی بن جائے اب آپ کہیں گے برف کہاں بھائی پانی ہی تو ہے برف اس کی بدلی ہوئی شکل ہے اسی پانی کو آپ نے آگ دی حرارت پہنچائی وہ بھاپ بن گیا اب آپ کہیں پانی کہاں یہی بھاپ جو ہے یہی پانی ہے برف کہاں ہے وہ برف بھی ہے یہ ہے پینتھی پین تھی پین سب کے لیے آتا ہے تھیزم یہ مذہب کے لیے عقیدے کے لیے گویا کہ ہر شے خدا ہے جب کائنات ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے تو ہر شے خدا ہے سورج بھی خدا چاند بھی خدا اور پرندے بھی اور درندے بھی اور چرندے بھی اور درخت بھی اور جھاڑیاں بھی اور حشرات الارض بھی اور سانپ بھی اور سب خدا ہے پین تھیزم ایک تو یہ ہے شرک فضاد کی بدترین صورت یہ تو ہوا کہ کلی طور پر اللہ نے خدا نے اللہ نے علف استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ مذہبی یہ جو فلسفیانہ مذاہب کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں تو خدا نے ہی خود اس کائنات کی صورت اختیار کر اچھا اس کی شکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے خدا کے کسی حصے نے جز نے یہ شکل اختیار کی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے عقیدہ ہے کہ خدا کے سر سے تو برہمن پیدا ہوا اور خدا کے بازوؤں سے راجپوت اور چتری پیدا ہوئے بادو شمشیر زن اور خدا کے پیٹ سے اور یہ نچلے دھڑ سے جو ہے یہ ویش پیدا ہوئے جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں اور خدا کے قدموں سے پیروں سے یہ شدر پیدا ہوئے سب سے گھٹیا یہ گویا کہ انہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں بہرحال میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ایک بات نوٹ کر لیجئے گا پینتھیزم یا ہماؤسٹ اس کو وحدت الوجود سے کنفیوز نہ کیجئے وہ تو ان اللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بات آئے گی وحدت الوجود کیا ہے وہ ایک مختلف شے ہے وحدت الوجود مختلف شے ہے پینتھیزم کی اس وقت بات ہماوس کہ خدا ہی نے کلی طور پر یا جزوی طور پر اس کائنات کا روپ دھار لیا اسی کی ایک اور شکل بھی ان کے آتی ہے اوتار کا عقیدہ گاڈ ان کارنیٹ ان کارنیشن خدا نے کسی انسان کی صورت میں ظہور کر لیا رام چندر جی اوتار ہے خدا کا کرشن جی مہاراج اوتار ہے خدا کا اور ان کے ہاں ہندوؤں میں نو اوتار ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی خدا ہی کی صورت ہے لہٰذا خدا ہے اسی میں ایک اور تھوڑا سفر کا حلول خدا کسی کی ذات میں حل ہو گیا حلول کر گیا اس کی ذات میں بھول گیا یہ ایک اور شکل ہے گویا کہ وہ بھی خدا ہی کس کی, کی شکل بن گئی یہ مختلف صورتیں ہیں کہ جو فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئی ہے اگرچہ وہاں پر بہادت الوجود بھی ہے فلسفیانہ مذاہب میں ہی چنانچہ شنکراچاریہ جو ہے وہ در حقیقت وادت الوجود کا قائل ہے ہندوؤں میں اور ان کے ہاں دوسرے اور فلسفی بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں نے اس وقت بیان کیا ہے اس کو آپ بہادت الوجود کو علیحدہ رکھ دیجئے اور پینتھزم یا ہماوس یا گاڈ ان کارنیٹ یا انکارنیشن اوتار کا عقیدہ حلول کا عقیدہ یہ تین الفاظ یاد کر لیجے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ شرک کی بڑی گھناونی صورت ہے اب جو بات مجھے ارض کرنی ہے اس شیخ فضاد کی بحث کے میں کے طور پر اور یہ اہم ترین زمینہ ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اس امت محمد پر امت مسلمہ پر علیہ صاحب اسلاط وسلام بڑا کرم اس کا ہوا ہے اس کی وجہ بھی میں بعد میں بیان کروں گا یہ امت بحثیت مجموعی اب تک اس نو کے شرک سے محفوظ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امت کے مستند فرقوں میں کسی فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے کہ جس میں یہ شرک فضاد کا معاملہ جو ہے پیدا ہو جائے چاہے فلسفیانہ انداز میں اور چاہے وہ اس انداز میں کہ بیٹا یا بیٹی بنا دیا جائے لیکن نوٹ کر لیجئے الفاظ مستند فرقے مسلم فرقے جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کے مستند عقائد جو ان کے اہل علم جو ہے بیان کرتے ہوں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوں اس کا معاملہ جو ہے ذرا برکس ہو جاتا ہے جب وائزوں کی سطح پر بات آتی ہے کی سطح پر بات آتی ہے شاعروں کی سطح پر بات آتی ہے عوام کا انعام کی سطح پر بات، تب معاملہ مختلف ہو جائے گا اس لیے میں نے الفاظ کو ایمفیسائز کر کے تاکید کے ساتھ ادا کیا ہے کہ مسلمانوں کے مسلمہ اور مستند فرقوں میں سے کسی فرقے کے مستند اور مسلمہ عقائد کی فہرست میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جس میں یہ فی ذات کا کوئی شائبہ یا مشابہت پیدا ہو جائے ہاں شاعروں کے ہاں موجود ہے اناد کا شعر ہے وہی جو مستوی عرص تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مستفی ہو کر اور یہ غالبن میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شہر ہے لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی نام نہیں لیا تھا ان کا بات اصولن بیان کر دی تھی آج نام خاص طور پر اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک دوسری بات آپ کو بتانی ہے کہ مولانا محمود احمد رضوی جو اس لاہور میں اس بریلوی مکتب فکر کے بڑے اہم عالم دین ہیں اور ان کے سرے خیر لوگوں میں سے انہوں نے میں اس مجلس میں موجود تھا جب یہ کہا اعلانِ برات کیا کہ ہمارا عقیدہ اس شعر پر نہیں ہم شعر کو تسلیم نہیں کرتے اب یعنی یہ کہ یہاں تک تو الفاظ ان کے ہیں باقی میں تعبیر کر رہا ہوں کہ گویا کہ ایک شاعرانہ خیال آرائی ہے ایک مبالغہ آرائی ہے قرآن مجید نے بھی تو کہا ہے وشوارا یا تب عب الغاب الم ترا فی کل وادی یہی مون ان یا قولون تو یہ گویا کہ اسی کی ایک مثال ہے یہ میری تعبیر ہے لیکن انہوں نے اعلان برات کیا اس لیے کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہو اس موضوع پر روزنامہ پاکستان میں ایک فورم ہوا تھا ایک پروگرام تھا اس میں میں بھی گیا تھا وہاں انہوں نے سب کے سامنے برسر عام یہ بات کہی کہ ہمارا اس پر عقیدہ نہیں لیکن شاعری میں اسی طریقے سے مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا اب عرب میں سے عین نکال دیے تو رب ہو گیا اس کو کہتے ہیں ای وہم پیدا کر دینا ایک اب ہام ہے وہ ایک نقطے کے ساتھ ہوگا دو نقطوں سے ای بنے گا وہم پیدا کرنا باب افعال وہم سے ایک خیال پیدا کر دینا کہا بھی نہیں کچھ لیکن یہ کہ ذہن کو ایک طرف جو ہے لگا دینا کہ وہ سمجھیں یہ ایک ہی بات ہے رب جو ہے بس ایک ہی ہے رب اور محمد ایک ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ در حقیقت یہ میں نے جیسا کیس کیا ہے اسی طرح احمد بے میم احمد میں سے میم نکال دیجئے کیا لگے احد احد اللہ ہے قل ہو اللہ احد اللہ حسمد یہ ایام ہوتے ہیں شاعری کی یہ صنعتیں کہ اس میں شاعر جو ہے ایک طرف اشارہ کر دیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے خود غور کرو یہ قدر گفتے باقی فکر کل اب آگے خود جو ہے سورہ کمرہ جوڑ لو بہرحال یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں اور ہمارے ہاں بہرحال جب باعث کھڑا ہوگا اور جب حضور کی مدہ بیان کرے گا جب اس کے اندر پھر وہ مبالغے سے کام لے گا اس لیے کہ صرف فزات کی یہ صورت پیدا ہوتی ہے محبت اور عقیدت کے غلو کی وجہ سے اسی لیے آیا قرآن مجید میں یا کتاب لا تغلوفی دین کم اپنے دین میں غلوف سے کام مت لو بہرحال اس میں محبت ہی کا غلو ہے عقیدت ہی کا غلو ہے کوئی حضور سے دشمنی تو نہیں ہو سکتی معاذ اللہ لیکن یہ ہے کہ محبت میں بھی یہ مقام ایسا ہے اصل میں کہ یہاں پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار اس کے دونوں مفہوم ہیں آپ خدا کے ساتھ کبھی کوئی شکوہ شکایت بھی کر لیں کوئی بات نہیں لیکن یہ حضور کے ساتھ با محتاط اندازہ ہونا چاہیے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار لیکن اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے خدا کی جتنی مدح آپ کر سکتے ہو کر جائیے مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پھر بھی اس کا مقام اس سے بلند ہے جو آپ بیان کر سکیں گے اللہ کا مقام پھر بھی اس سے بہت آدھا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے آپ نے اٹھا دیا تو پھر الوحیت بھی شامل کر دیں گے یہ شرک ہو جائے گا ان نشر کا لزلم یہاں احتیاط کی ضرورت ہے ادبگاہس دے رہے آسما ارش نازک تر نفس گم کردہ یہ می آیا جنید و با جا یہاں پر امکان تو ہوتا ہے محبت کے گلوب میں آدمی جو ہے اپنے ہوش و حواص تعض نہیں رکھ پاتا لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت تھی یہ جو میں نے ارض کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے ہاں ہیں یہ شاعروں کی خیال آرائی مبالغہ آرائی ناچ کی اور وائزین کی وہ جو انتہا پسندی یہ در حقیقت وہ ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے مسلمہ فرقوں کے مسلمہ اور مسترد عقائد میں ایسی کوئی بات آج کل شامل نہیں ہوتی اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے اس لیے کہ آپ غور کیجئے دوسرے رسولوں کی امتوں پر ذرا غور کیجئے کہ کسی رسول کی امت کو اپنے رسول سے وہ محبت اور عقیدت نہیں ہو سکتی جو امت محمد کو اپنے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود سائملٹینئس کنٹراسٹ ہے انہوں نے خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا لیکن یہاں سب کو معلوم ہے کسی نے آج تک حضور کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ خدا کا بیٹا ہے بلکہ یہ کنٹراسٹ اور نمایاں ہو جائے گا جب آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ حضور کے ایک امتی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالان ہو کہ انوہیت کا عقیدہ پیدا ہوا بربلا وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ خدا ہے حضرت علی نے انہیں جلایا ہے عبداللہ ابن سبا اس کے ساتھیوں کو آگ میں جلایا ہے اور وہ جل جانا انہوں نے پسند کیا ہے لیکن وہ اپنے عقیدے سے قائم نہیں ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ تو رب ہے ہمیں آزما رہا امتحان ہے آزما لے ہم قائم دیں گے اپنے عقیدت جان دے دی اس لیے کہ فتنہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ انسان جانے دینے کو تیار نہ ہو نہ کوئی خیر کا کام ہو سکتا نہ کوئی سر کا فتنہ اٹھایا جا سکتا چنانچہ وہ عقیدہ آج تک ہے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ خدا کہتے ہیں آج بھی موجود اور جو لوگ نہیں بھی کہتے اب آپ سوچئے اہل تشید کے ہاں جو غلوب ہے حضرت علی کے مقام و مرتبے کے بیان کرنے میں اس سے تو سب ہی واقف ہیں تو سنی کہاں پیچھے ہے کیا یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے سنی معلوم ہوا اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یا محمد مدد کا نعرہ لگے یا محمد مسجد میں لکھا رہے گا یا یہ کہ کہیں جلسے کے اندر ظاہر کرنے کے لیے نعرہ تقویر اور اس کے بعد پھر یہ کہ نعرہ رسالت میں یا محمد یہ صرف اپنے جلسے اپنے تشخص کو نمایاں کرنے کے لیے ورنہ یہ کہ یا محمد مدد کا نعرہ آج تک نہیں ہے یا علی مدد ہے یہ ہمارے جو ہلاک ہاں بھی موجود ہے یہ میں کنٹراسٹ بتا رہا ہوں بلکہ یہاں نوٹ کر لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی حضرت علی سے کہ علی تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا ایک گروہ ان کی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا اس انتہا کو کہ انہیں مرتد قرار دیا ولد الزنا قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور بس پڑھتے انہوں نے سولی پر چڑھا کر دم لیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا معاملہ کیا اور ایک دوسرا گروہ ان کی عقیدت کی اسکولوں کے اندر اس انتہا کو پہنچا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا علی تمہارے ساتھ میں یہی ہوگا چنانچہ آپ کو معلوم ہے خوارج خوارج نے حضرت علی کو مرتد قرار دیا واجب القتل قرار دیا اور ایک, ب... ایک بدبخت خارجی نے حضرت علی کو شہید کیا اس انتہا تک پہنچے اور دوسری انتہا یہ کہ ان کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے اور وہ تو خیر پیدا ہوئے عبداللہ اللہ ابن صبا اس کے ساتھی نشہریوں کا عقیدہ آج تک بھی یہی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجئے یہ اوتاروں کا جو معاملہ میں نے گنوایا تھا شرک فی ذات میں ہندوؤں میں نو اوتاروں کا تصور ہے اسماعیلیوں نے جب آ کر ہندوستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی تو انہوں نے اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے یہاں کے مقامی ہندوؤں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا حضرت علی کو دشم اوتار قرار دیا نو اوتار تم پہلے سے مانتے ہو ایک اور مان لو کیا بگڑ جائے گا حضرت علی کو اوتار دشم اوتار اس اسماعیلی فرقے کی جو اہم ترین کتاب ہے اس کا نام دشم اوتار ہے اوتار تو میں یہ سب کچھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کنٹراسٹ واضح ہو جائے کہ کس قدر حفاظت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے کتنا بڑا موجودہ ہے کہ محبت اور عقیدت کا وہ معاملہ کہ جو امت مسلمہ کو امت محمد کو رہا حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ان کے ایک امتی کو کیا نسبت ہے نبی کی اور امتی کی امتی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے میں آج جب سن رہا تھا اپنا پچھلا کیسے کی؟ تو اس میں یہ الفاظ بھی میں کہہ گیا ہوں آج پھر رہا ہوں صرف یہ کہ نقل کفر کفر نباشن والی بات ہے یہ سمجھے کہ جو بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے حضرت مسیح کو تو خدا کا بیٹا قرار دیا حضرت علی کو خدا قرار دیا اور حضور نبی ہے یہ امتی ہے تو گویا کہ اس نسبت سے تو کم سے کم اس حوالے سے نسبت کہی جائے تو خدا کا باپ بنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو ہے نا حضور حضرت علی کے اس لیے کہ خسر ہے اور خسر بھی باپ ہے باپ کی جگہ پر ہے اس کنٹراسٹ کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں پھر سوچیے کہ یہ کس قدر موجزہ کتنی بڑی حفاظت ہے کتنا بڑا فضل ہے کتنا بڑا کرم ہے جو شمت پر ہوا تو رف الشیا اسداد جب تک کنٹراس سامنے نہ آئے حقیقت کھلتی نہیں اس کا سبب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے سبب یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو ہوا گمراہی کے عقیدے ایجاد کیے گئے حضور نے آ کر تصحیح کر دی اگر حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اب تسیح کرنے کے لئے کون آتا یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ختم نبوت کا ایک لازمی تقاضا آپ کو معلوم ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ ذمہ لے لیتا تو اس میں تحریف ممکن نہیں تھی اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو اب تک کبھی کی تحریف ہو چکی ہوتی اس کے ترجموں میں تحریف ہو چکی ہے تفسیروں میں تحریف ہو چکی ہے صرف متن محفوظ ہے اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا کیوں لیا ہے یہ آخری کتاب ہے یہ مشق ہو جائے اس میں تحریف ہو جائے تو تسیح کیسے ہوگی اسی طرح حضور آخری نبی آخری رسول ان کی شخصیت مشق کر دی جائے معاذ اللہ ان کی حیثیت بدل دی جائے تو پھر کون ہوگا جو آ کر جو درست مقام اور مرتبہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرے تو یہ در حقیقت ایک منطقی تقاضا ہے کہ اس کو, اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے اب نوٹ کیجئے کہ یہ جو حفاظت ہوئی ہے اصل تو ہم کہیں گے یہ قدرت خدا کا مظہر ہے اللہ کی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کی قدرت سے ہوا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور خود حضور کی طرف سے جو احتیاطیں ہوئی ہیں ان کو ضرور کر لیجئے یہ گویا کے اسباب ہے جیسے قرآن مریض